بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ہفتم ادعیہ حج و عمرہ کے مختلف مراحل کی دعائیں احرام کی دعا احرام کی نیت کرنے سے پہلے حمد دو صناح اور تسبیح و تکبیر کہنی چاہیے پھر حج یا عمرہ یا دونوں جس کا ارادہ ہو اس کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا چاہیے تلبیہ کے صحیح الفاظ یہ ہیں لبیک اللّہ لا شریک الشریک الکلب ان الحمد و نعمت الكولول ملك ال شريق الك حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک سب تعریف اور نعمت آپ ہی کے لئے ہے اور سارا جہان آپ کا ہے آپ کا کوئی شریک نہیں روایت عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان طلبيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبيق اللہ لا شریک ال شريک ان الحمد والنعمت تلكول ملک لا شریک الك حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا لب اللہ لبعق لبیک اللہ لک کلکلبیک ان الحمد والنعمت لک و لا ال لک